وكفاء صلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخل عبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبّ باب الاول کی دو حدیثیں آپ کے سامنے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ آ چکی ہیں اور حدیث نمبر دو کی ترقیب بھی جبکہ حدیث نمبر تین باب الاول کی لیکن الگ سے چونکہ عنوان دیا ہے الجم لت الاسمیہ کے اس حصے کے اندر صرف اور صرف وہ احادیث ذکر ہوں گی وہ ذکر کیے جائیں جو جن کا تعلق صرف اور صرف جملہ اسمیہ سے ہوگا جملہ اسمیہ مطلب یہ کہ ان میں سے ہر ایک وہ حدیث ذکر کی جائے گی کہ جس کے شروع میں یا شروع والا حصہ اسم ہوگا جملہ اسمیہ کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کا پہلا حصہ ہمیشہ سے اسم ہوتا ہے بس تو جملہ اسمیا اور جملہ فعلیہ کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ پہلا حصہ اگر اسم ہے تو وہ جملہ اسمیا ہے اگر پہلا حصہ فعل ہے تو وہ کیا ہے جملہ فعلیہ ہے تو اس عنوان کے تحت جو احادیث کے نمبر آپ کی کتابوں میں اگر لگے ہوں گے تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو حدیث نمبر دو ادا اب دعا دعا دعد او ناقص کے ابواب میں سے آپ پڑھیں گے یا پڑھ بھی لیا ہوگا صحیح مثال اجوف اور ناقص تو ناقص کے ابواب میں سے دايد او دعا, يدعو دعا باب نسر انسروں کا وزن ہے ابدا مصدر ہے جس کا معنی ہے پکارنا جس کا معنی ہے پکارنا مخ مخ نیم کے زمہ کے ساتھ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ہڈی کا گدہ مخ کے معنی ہے یعنی عام جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہڈی کے جس کے اندر گودا ہوتا ہے مثلا پنڈلی کی جو ہڈی ہوتی ہے ٹانگ کی اگر جانور قریب قریب قرصہ گزرا ہے کسی نے اگر پائے استعمال کیے ہوں تو معلوم ہوگا کہ جو ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے مخ ٹھیک ہے جی اور دماغ کو بھی کیا کہتے ہیں مخ کہتے ہیں کیونکہ دماغ بھی پورے جسم و جاں کا ایک مرکز ہوتا ہے ایک خاص چیز ہوتی ہے ایک خالص چیز ہوتی ہے اور مخ ہر چیز کے خالص حصے کو بھی کہتے ہیں ہر چیز کے خالص حصے کو کیا کہتے ہیں مخ کہتے ہیں تو دماغ کو بھی مخ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ دماغ چونکہ جسم و جاں کا ایک مرکزی کردار اور ایک مرکزی جگہ ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی کیا کہتے ہیں مخ کہتے ہیں ورنہ اصلی جو معنی ہے مخ کا وہ کیا ہے ہڈیوں کا گودا اللہ عبادت کو کہتے ہیں عبادت انتصار العمر یعنی حکم کو بجا لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریا مزاری کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا تزلل خوشو اور خضو کا نام کیا ہے عبادت ہے تو اب دعا مخ العبادہ ادعا کے معنی لفظی بتا دیے پکارنا مخ لفظی معنی ہے ہڈی کا گودا مراد دماغ ہے یہاں پر العبادہ عبادت کو کہتے ہیں عبادت کیا چیز ہے امتسال العمر یعنی حکم کو بجا لانا اور وہ کیسے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے خوشو اور خوزو اور اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا تزل ضلالت یعنی اپنے آپ کو حقیق سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا تو ترجمہ کیا بنے گا بامحاورہ ادعا مخلبہ دعا عبادت کا مغز ہے تین چیزیں آپ کے سامنے آئی لفظی عبارت ادعا امخ ہر ایک لفظ کی تحقیق ادعا پھر مخ اور نمبر تین با محاورہ ترجمہ ادعا امخ دعا عبادت کا مغذ ہے عبادت کا مغز ہے تو مزاح مزافلے کے معنی میں کاکے کہ کی رارری نانی آتا ہے ٹھیک ہے تو مخ اللہ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مضاف مضافلے میں پہلے مضافلے کا ترجمہ ہوتا ہے پھر مضاف کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں غلام زیدن زید کا غلام اب دیکھیے کا بھی آ گیا اور پہلے ترجمہ کس کا ہو رہا ہے مضافلے یعنی زید کا اور پھر مضاف یعنی غلام کا تو زید کا غلام یہاں پر مخلا عبادت عبادت کا مغز کیا چیز اب دعا او دعا تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی نمبر چار ہے تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر دعا عبادت کو عبادت کا مغذ بتایا ہے دعا کو کیوں عبادت کس چیز کا نام ہے عبادت میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا ہے تزل کا نام ہے خضو کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل عاجز بنا دے اور حقیر سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور اپنی حقارت اللہ تبارک کو تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرے اور حاجی تو ظاہر ہے جب بھی انسان کسی کو پکارتا ہے تو وہ کس طریقے سے آجی سے پیش آتا ہے نہیں تو صرف انسانوں میں اس کی مثال دیکھ لیجیے کہ جب کوئی ساحل ہوتا ہے سوال کرنے والا آتا ہے عموماً بھیک مانگنے والا تو وہ کس انداز سے پیش آتا ہے یوں سمجھیں کہ وہ جو انسان کا غلام ہوتا ہے اس سے بھی کئی درجے ابتر ہو کر وہ پیش آتا ہے انسان سے کہ تاکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعاون کر لے اس طور پر وہ اپنے آپ کو اتنا عاجز بنا لیتا ہے اتنا حقیر جان لیتا ہے اپنے آپ کو صرف کس لیے مال و دولت کے حصول کے لیے تو اگر یہی چیز یعنی اصل بات ہے عاجزی کہ کسی کے سامنے آپ نے آپ کو حقیر سمجھنا تو عبادت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا دینا اور حقیر بنا دینا ٹھیک اب جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بناتا ہے حقیر بناتا ہے تو عبادت کس چیز کا نام ہے اب سب سے زیادہ انسان اپنی حقارت اور اپنی تزل کس موقع پر ظاہر کرتا ہے وہ صرف اور صرف دعا میں ہے. یقین کہ آپ جو بھی عبادت کریں گے اس میں ریا کا پہلو آ سکتا ہے یعنی اس میں آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے لیکن آپ دل و جان سے نہیں حاضر ہوں گے ٹھیک ہے آپ رکو قیام سجود سب بجا لیں گے لیکن یقینی طور پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے حاضر نہیں ہو سکتے جس طریقے سے ہونا چاہیے اسی طرح کوئی بھی عبادت کرتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں حج ہے وغیرہ وغیرہ جتنی عبادات ہیں لیکن اگر صرف دعا کو آپ دیکھیں گے تو دعا چیز ہی ایسی ہے کہ آپ صرف اور صرف اس میں یعنی حاجز اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے انسان واقعات اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کو ہی مخاطب کر کے اسی سے مانگ رہا ہوں کسی اور کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا کہیں پر بھی اس کا خیال نہیں جاتا اگر آپ یہ توازن کریں گے عبادات کے اندر تو آپ کو یہ پہلو ضرور نظر آئے گا ٹھیک ہے اگر دعا میں بھی کہیں ہوتا ہے لیکن دوسری دوسرے مواقع سے یا دوسری عبادات سے بہت کم ورنہ دعا کے اندر ہے ہی یہی کہ انسان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے اور تن من دھن سے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس لیے ایک وجہ تو یہ ہے دعا کو کہنے کی <تصفيق> عبادت دعا کو جو عبادت کا مغز کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کیونکہ عبادت میں بھی تزلل اور خوشبو ہوتا ہے تو عبادت کے اندر جب تزل اور خوشبو ہے تو یہ تزلل اور خوشبو یعنی عاجزی اور انکساری دعا میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے سب سے زیادہ بڑھ کر ہے اس لیے دعا کو عبادت کا مغز کہہ دیا دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا شاید فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لقم مجھے پکارو مجھ سے مانگو استجم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا انتصال المر کی بنیاد پر انتصال المر کے معنی حکم کو بجا لانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی بنیاد پر اس دعا کو عبادت کا مغز کہہ دیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو حکم کی بجا آوری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے اس میں اس لیے اس کو عبادت کا مغز کہہ دیا اللہ تعالبارک و تعالیٰ ہیں کہ مجھے پکارو تو انسان دعا کے اندر اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہوگی اور دوسری وجہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ انسان جب دنیا کی جو اس کو آس اور امید ہوتی ہے کہ میرا کام فلاں جگہ سے ہو جائے گا فلان جگہ سے ہو جائے گا لیکن جب ساری امیدیں کٹ جاتی ہیں ساری آرزویں کٹ جاتی ہیں پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب اس کے تمام راستے کٹ جاتے ہیں تو اب وہ صحیح معنی میں خوشبو اور خوشو کے ساتھ تظلل اور آزمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے اس وجہ سے عبا دعا کو عبادت کا مغز کہا کیوں کہ عبادت میں بھی خوشبو اور تزلل ہے اور اس دعا کے اندر خوشبو اور تزلل یعنی عبادت والے معنی کمال درجے کے پائے جاتے ہیں اس لیے دعا کو عبادت کا مغذ کہا ہے ادا اماد دعا عبادت کا مغذ ہے کیوں دو وجہ سے ایک یہ اللہ تبارک وطالیہ کے حکم کی وجہ آوری ہے ادونی استجب القم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا دوسری وجہ یہ کہ عبادت کا مغز اس لیے کہا کہ عبادت کے اندر تزل عاجزی اور خوشبو اور خضو پایا جاتا ہے اور اعباد دعا کے اندر یہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہے دعا کے اندر آجزی تزل اور خوشی سب چیزوں سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ انسان کی جب تمام آرزویں دنیا والوں سے یا دنیا سے کٹ جاتی ہیں تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر اسی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے تو تب ہی وہ اس کو پکارتا ہے تو جب وہ اس کو پکارتا ہے تو انسان میں بہت زیادہ آجی اور تزلل ہوتا ہے اس لیے دعا کو عبادت کا مغذ کہا کہ دعا میں عبادت والے معنی کمال درجے کے ہیں اور وہ عبادت والے معنی کیا ہیں خوشبو اور تزل اور یقینی بات ہے کہ انسان کے اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب انسان کو کسی دوسرے انسان سے امید ہوتی ہے یا دنیا کی کسی چیز پر کسی مادے پر کسی صنعت پر انسان کو امید ہوتی ہے لیکن ایک دم سے ایسے ہوتا ہے کہ اس کی ساری امید اور عرضیں کٹ جاتی ہیں اس کے پاس کچھ بھی سہارا نہیں رہتا تو پھر وہ انسان کیا ہوتا ہے ایک ہی ذات ہوتی ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہوتی ہے لیکن انسان جب اگر مسلمان ہے تو اس کی پہلی نظر کہاں جانی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف جانی چاہیے پھر اس کے بعد اسباب کی طرف جانی چاہیے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی ہی میرے لیے اسباب پیدا فرما سکتے ہیں تب ہی میرا یہ کام میری یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے تو پہلی نظر کہاں جانی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کے بعد اسباب کی طرف ماد، مادیات کی طرف پھر نظر جانی چاہیے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف ورنہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا کی تمام چیزوں سے تمام افراپس افراد سے دتکارا جاتا ہے جب اس کی عرضیں ختم ہوتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی غیور ذات ہے وہ تو تب بھی پکار کر کہتی ہے جب انسان پوری دنیا سے نا امید ہو کر پہلے تو در در کی خواب سانتا ہے لیکن جہاں سے وہ پھر مجبور اور لاچار ہو کر نا امید ہو کر جب واپس لوٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اپنے در سے اس کو دور نہیں فرماتے بلکہ پھر بھی فرماتے ہیں قابدی کہ میں تیری پکار کو سن رہا ہوں تو مجھے پکار تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبھی بھی کسی کو نا امید نہیں کرتی تو اس لیے ہونا کیا چاہیے مسلمانی کا اور ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے انسان کی بحثیت مسلمان پہلی نظر کہاں جانی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف جانی چاہیے پھر کی طرف اسباب کی طرف اللہ تبارک و پھر خود اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اس کام کو اللہ تبارک و تعالی بعد میں بھی نہ امید نہیں کرتے لیکن پہلے اگر اس کی طرف نظر جائے تو کیا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے انسانوں میں دیکھ لیجیے اگر کسی کے بہت زیادہ کوئی خصوصی لوگ ہوں اور اس کو کسی کام کی ضرورت ہو اور اس کام کی ضرورت اس کی کئی سارے لوگوں سے پوری ہو سکتی ہو تین سے چار ہوں پانچ لوگ ہوں ان میں سے اگر پہلے وہ کسی ایک کے پاس چلا جاتا ہے وہاں سے اگر وہ واپس لوٹ کر دوسرے کے پاس آتا ہے اگر دوسرے کو معلوم ہو جائے کہ یہ پہلے والے پہلے فلان شخص کے پاس گیا تھا تو یقیناً وہ اس کا اگرچہ کام کر بھی دے گا لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ ناراض ہوگا کہ یہ مجھے چھوڑ کر اس کے پاس کیوں گیا ہے ایسا ہے یا نہیں بہت زیادہ ہے دنیاوی معاملات کے اندر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو راندہ درگاہ نہیں کرتے اپنے دھر سے دور نہیں کرتے وہ کہتے ہیں پوری دنیا سے جٹلایا گیا ہے پھر بھی آئے گا میں پھر بھی تیرا رب ہوں لیکن تم پہلے مجھے پکار لے تو کیا بات ہے اس لیے انسان کی بحثیت مسلمان پہلی نظر ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانی چاہیے چاہے خوشیاں ہوں چاہے غم ہو خوشیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور غموں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے خوشیاں ملیں تب بھی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار خوشیاں عطا فرماتے ہیں اگر کہیں غم آ جائے کہیں پریشانیاں آ جائیں کہیں دکھ آ جائیں دکھ مل جائیں انسان کو تو تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو کر اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ عرض کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر یہ حال لایا ہے ہم سے دور کر لیجئے اگر جو کچھ آ رہا ہے ان حالات کو اچھے طریقے سے مسلمانی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو کیا کرنا چاہیے قبول کرنا چاہیے اس طرح کے الفاظ المن سے نہیں نکالنے چاہیے جو کفریہ ہوں بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہی ملے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو یہ کرنے کے لیے اللہ نے مجھ سے ہی میرا بیٹا چھیننا تھا مجھ سے ہی میرا بھائی چھیننا تھا اور مجھ پر یہ حالات لانے تھے ہمیں ہی اتنا غریب کر کے لوگوں کا محتاج بنانا تھا وغیرہ وغیرہ اس طرح کا کلمات کسی بھی حالت میں ادا نہیں کرنے چاہیے تو اس لیے ہر حال اللہ کی یاد ہو ادعا مقل عبادہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے انسان کو ظاہر کرنی چاہیے ادوا مق اللہ دعا عبادت کا مغذ ہے تو عبارت لفظی معنی بامہ معنی اور پھر حدیث کی تشریح آپ کے سامنے آ چکی پانچویں چیز ہے ترکیب دیکھ لیجئے او چونکہ اسم ہے اس پر علی لام ہے علامات اسم میں سے اور آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جس کلمات کا جس جملے کا پہلا کلمہ اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا اور اسم کیا, کیا کیا چیزیں واقع ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے خبر ہو سکتا ہے وغیرہ, وغیرہ وغیرہ وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا ادعا کیا ہے مبتدا ادعا کیا ہے مبتدا مخ عباد مخا مخو کیا ہے مخہ یا مخ مخن یہ مزد ہے مخ اس کا معنی آپ کو بتایا جا چکے ہیں مخ و مزاف العبادتی کیونکہ مذاف جو ہوتا ہے وہ اسم کو جر دیتا ہے کسرہ دیتا ہے زیر دیتا ہے اس لیے العبادتی پڑھیں گے اور مخو کو کیا پڑھیں گے مضموم پڑھیں گے کیونکہ اصل میں یہ کیا ہے مضاف مظافلے مل کر خبر بنتے ہیں اور خبر کیا ہے مرفوعات میں سے ہے تو مرفوعات میں سے اس کو کیا ہونا چاہیے مرفوع ہونا چاہیے لہٰذا ہم اس کو کیا پڑیں گے مخ مخو کا ہو کر گے کیونکہ کہ یہ مزاحم مظافل مل کر خبر بن رہے ہیں مخ و مذاف العبادت مزافلے مذاف مزافل مزاف مل کر خبر اب جب پہلے مبتدہ بن گئی بعد والے مزاحم مل کر خبر تو اب کیا ہوگا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ جملہ بن گیا اسمیہ اس لیے کہ پہلا حصہ اسم خبریاں اس کہ ہمیں اس سے خبر حاصل ہو رہی ہے پورا ایک مکمل جملہ ہے یہ خبریہ آپ کے ساتھ بھی کہہ کہ سکتے ہیں اور اسمیہ کے ساتھ بھی کہ جب بھی ہمیں خبر حاصل ہوتی ہے تو وہ خبریہ ہے اگر اس کا پہلا حصہ اسم ہے تو وہ اس خبریہ ہے اگر پہلا حصہ فیل ہے تو وہ فعلیہ خبریہ ہے ذرا باز خبر حاصل ہے ہمیں زید نے مارا معلوم چلا ہمیں کہ زید نے مارا ہے کسی کو خبر معلوم ہو گئی ہے لیکن ہے کیا چیز وہ خبریاں تو ہے لیکن فعلیہ خبریہ ہے کیوں اس لیے کہ اس کا پہلا حصہ پھیل ہے سارا با لیکن یہاں پر کیا ہے اسم ہے ادا خل دعا عبادت کا مغز ہے ہمیں یہ خبر معلوم ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ دعا عبادت کا کیا ہے مغز ہے اس لیے اب ہمیں یہ خبر معلوم ہوئی اب جملہ خبریہ ہو گیا ہے اسمیاں کیوں ہے اس لیے کہ اس کا پہلا حصہ کیا ہے اسم اب دعا مبتض مخ البادہ مخ مزاح مضاف کے مضافل مزاح مزافل مزاف مزاف مزاف مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا جی یہ ولی حدیث اس کی عبارت ترجمہ لفظی معنی اور ترکیب آپ سب کو سمجھ میں آ سب کو سمجھ میں آ گئی یا صرف کسی ایک کو چلیے آج چونکہ پہلا دن ہے تو بس ایک ہی حدیث ہے انشاءاللہ آپ آگے پڑھتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے دھیرے دھیرے انشاءاللہ